اللہ کی پتہ یہ مریض کو لوگ موت کے سے نکالا اور شفا ہوئی اس کو کتنا بڑا شفاف آپ ہوا پانچ دن گزرنے کے بعد صاحب صاحب پھر کیا عمل ہوتا ہے جی؟ آپ لوگوں نے عداب, کا آداب حضور کا طریقہ روماز کا طریقہ کھانے کے آداب کر لیا جی صاحب کافتاب عالم صاحب کر رہے ہیں باہر اچھا اور اچھا جی صاحب موجود ہے باہر کون ساتھی پھر رہے ہیں جی شاہجان صاحب کتنے شاہجان صاحب کتنے بیٹھا شاشر جی میں دو چار سال کا بیٹا آ رہا ہے شروع آپ نے پونے بارہ کیا جی پونے بارہ شروع دیکھا نا یہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے جی ڈاکٹر بیٹا آدھا گھنٹہ لیٹ ہے پانچ دن گزرنے کے بعد پھر کچھ ساتھیوں سے سوال جواب کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ پانچ دن میں کچھ سنا کچھ سن کر سوچا کچھ باتیں سامنے آئیں ان کے نتیجے میں کوئی باتیں پوچھیں ہاں جی آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ باتیں پوچھیں گے سوال کریں گے جی ہاں پانچ دنوں میں آپ کے ذہن نے کیا کام کیا کیا کچھ سیکھا کیا سوال آئے کوئی بات پوچھے ساتھی نے شاہجہان خاص کا تو ہمارے ساتھ تیس سال ہو گئے تیس سال ہو گئے کہ زیادہ ہو گئے چالیس سال ہو گئے تقریباً آئے پچالیس پینتالیس سال ہو گئے تو ہر دفعہ آتے ہیں تو ہر دفعہ آنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو جی آپ چالیس پینتالیس سال سے ہر دفعہ آتے ہیں تو ابھی تک تو آپ کو سیر ہو جانا چاہیے تھا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں ہر سال محمد رسلی اللہ رسول کریم ایک تو دین کا معلوماتی پہلو ہے ایک فیوزاتی پہلو ہے فیوزاتی کی اصطلاح ٹھیک ہو آ رہی ہے جی ہاں جی میں ایک عمادت ہے رفتہ بتائیں ایک معلوماتی پہلو ہے ایک فیوزاتی پہلو ہے ایک یہ کہ معلومات ہمارے علم میں آ گئی اور ہے کہ اس معلومات کے مطابق جو احوال مقامات تھے اور اس کے ساتھ جو فوائد تھے وہ ہمیں اصل ہوئے کہ نہیں ہوئے مثلا مجھے معلومات ملی کہ آج کل کوئی آدمی گوادر میں جا کر پلاٹ لے اور بس صرف بیٹھ جائے دس سال بعد اگر اس نے ایک لاکھ روپیہ خرچہ کیا تو دو تین سال بعد دس لاکھ ہو جائے گا ایک کروڑ خرچہ کیا دس کروڑ ہو جائے گا اب یہ بات معلومات میں آ گئی اس کے بعد کے پیچھے فائدہ ہے وہاں پر ایک پلاٹ کی خرید و فروخت پھر دو تین سال انتظار کرنے کے بعد دس گنا اس کی قیمت تو اس کے نتائج اثرات ہیں تو صرف معلومات میں آنے سے وہ نتائج اور فوائد حاصل نہیں ہوتے ہیں بات کے معلومات میں آنے سے یہ جی دین کے بارے میں اللہ کا فضل ہے کہ معلومات پر بھی جو اسواد ہے <سؤال> ایک عجر سوا معلومات کر دی کیونکہ اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے دنیا کے لحاظ سے دیکھے نا اگر آدمی نے آج جو ہے تو میں کالج گیا تو ہماری ایک ڈاکٹر صاحب اس نے نئی گاڑی خریدی تھی میں نے کہا کتنے کی خریدی اس نے کہا بارہ لاکھ کی خریدی بارہ لاکھ کی گاڑی خریدی ہوئی ہو نہیں کہ اس کے ٹائر میں کم ہو جائے بہت تو کیا فائدہ دے گی کہ پورے طور پر موجود نہیں ہے اس کی حقیقت پورے طور پر موجود نہیں اس میں کہ ایک ٹائر میں ہا بھرنے کے کتنے پیسے لیتے ایک روپئے لیتے نہیں لیتے پیسے ایک روپے لیتے ہیں ایک ایک ایک کے؟ پانچ کے بھی ایک چار کے بھی پانچ اچھا آپ اب ہار بدل کے نا ہمارے وقت میں تو ہاٹ ڈال دیں گے پیسے نہیں لے لے آپ سے ہی ڈالتے تھے اور باقی اس کے ساتھ کوئی تعارف ہو گیا پھر اس کا کوئی کام کرایا تو پیسہ رہتا سب اب آج گاڑی میں نہیں ہے اس کو پانچ روپئے ہے بارہ لاکھ کو پانچ روپئے نے بیکار کیا ہوا ہے چل نہیں رہی ہے آگے سڑک پر نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ اس میں پانچ روپئے کی کمی ہے تو دنیا کے لحاظ سے تو پانچ روپئے کی کمی ہو دس لاکھ کی چیز میں پانچ روپئے کی کمی ہو تو بھی اپنا فائدہ نہیں دیتے جن کے لحاظ سے احسان ہے کہ معلومات بدرجے میں بھجی جائے اسے بھی فائدہ ہے جتنا آپ نے کر لیا بہت قدردانی ہے اس کا دن خی نہیں رہا ایک مثال کے برابر بھی اگر خیر آدمی نے کی تو اس کو آخر اپنے سامنے پالے گا دیکھ لے گا اس کو اس کو کی قدردانی ہے لکھی جاتی ہے نوٹ ہوتی ہے اور اس کو جو ہے تو باقاعدہ اس کا عمل نامے میں ڈالا لیکن یہ جو ہے تو یہ اس طرح کی ساری معلومات پہلو ہے پوری تو برکات کا پہلو یہ ہے کہ دین کی جو بات بھی وہ کلمہ بولا جاتا ہے یا قرآن پاک کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں عادیز کے الفاظ جن کی بات بولی جاتی ہے اللہ کا نام دیا جی جاتا ہے ذکر ہوتا ہے اس پر بقدرے اس کی اپنی ذات کے آسمانوں سے ملیالہ سے انوارات کا نزول ہوتا ہے اور الفاظ کے کانوں تک پہنچنے سے اور دماغ کے ان کے معنی سمجھنے سے پہلے وہ انوارات قلب پر آتے ہیں وہ انوارات قلب پر آتے ہیں تو فیزاتی پہلو جو ہے ان انوارات سے استفادہ کرنا ہوتا ہے ہم مولانا شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رائبن میں جولائی کا مہینہ تھا کہ اتنے میں شمال کی طرف سے ٹول بازی کی آواز شروع ہو گئی تو ہم سے کہا کہ آپ نے آواز سنی میں نے کہا یہاں سنی ہم نے آواز انہوں نے کہا یہ اور ہو رہا ہے یہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ اور سو رہا ہے ہماری معلومات تھی کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں جو کہ گجرات میں شیشا والا چوک میں دفن ہیں کیسے ہو رہا ہے انہوں نے واقعہ سنایا کہا کہ ہے کہ لاہور کے ایک بزرگ تھے شاہ اب المالی رحمتہ اللہ علیہ شاہ اب المالی رحمت اللہ علیہ شاہدول رحمۃ اللہ علیہ علی کی زیادت کو گئے گجرات وہاں گئے تو موجود نہیں تھے انہوں نے اندر سے پوچھا کہا کہ رے پینڈ ایک جگہ ہے داو سے آگے وہ وہاں گئے ہوئے تو یہ شاہ المال رحمتہ اللہ وہاں کی زیادہ کے لیے پہنچے انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک میدان میں وہ خالی میں کھلا میدان ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے مراک مراکت ملاقات ہوئی انہیں کہا سکتا آپ یہاں کیسے بھی لائے ہوئے ہیں ان نے کہا اس جگہ پر انوارات کا نزول ہوتا ہے اور میں ان انوارات سے استفادے کے لیے یہاں آتا ہوں تو بہت زیادہ اچھا سر نے کہا یہ مرکز یہ جگہ تھی تو انوارات کا مراکب اگر کل نیا کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ کل کا اللہ کا تعلق بڑھتا ہے اس کی قوت یقین بڑھتی ہے عمل کا جذبہ بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں نسبت قوی ہوتی ہے باطن کی جو نسبت ہے بیٹری میں چارج ہوتا ہے نا تو قلب میں قلب کا جو چارج ہے روحانی لحاظ سے اس کو نسبت کہتے ہیں اور نسبت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق لگاؤ کو کیا اس میں قوت آتی ہے اب ایک دفعہ جی کافی عدہ پہلے کی بات ہے کہ ہمیں اطلاعات کافی ملتی رہی تھی کہ یہاں پر پشاور سے نو دور ایک مزار ہے اس میں ایک صحابی دفن ہے اور واقعی ان کا تذکرہ اور بدلایا تاریخ میں تو میں نے خود دیکھا اس کو عربی کر میں مجھے یاد نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سلمان بن سلمان بن محبت صحابی کو سرحدات ہند پر تبلیغ اور جہاد کے لیے بہ جا چونتی سیری میں بہ جا کے اس کا کوئی تھا نا کل بتایا میں لکھا ہوا تو ان کے نام ان کے, ان کے, پا, ان کے پا, سنان بن سلم لکھا سنان بن محبت لکھا ہوا تو ہم نے پوارے نکالے تو پھر پورا نام ان کا نکالا سنان بن سلم بن محبب کا بھی لکھا ہوا ہے تو ان کے ساتھ ہم گئے حضرت بڑا صاحب فرما دے کہ کبھی ان کے مزار پر جائیں ایک دفعہ ہم گئے مراقب ہوئے مراک نے فرمایا کہ باقی اس آدمی کے انوارات جو ہیں وہ انوارات لائت سے اوپر ہیں پھر ہمارے دوسرے بزرگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہم گئے ان کا وہ کشپ دکھے بہت مائر اور وہ اس میں مراکبے میں روح سے رابطہ کر لیتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو سائے ہیں سادی ہیں باقی ان کا نام سنان بن سلام بن محبت ہے میں نے کہا ان کا اولیاء جو ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ تمہارے ساری دنیا کے امیر اس وقت جو حضرت مولانا حضرت صاحب ہیں اس وقت کہ ان کا اولیاء ان کے مطابق ہے ان کی چکل پڑے اور ان سے میری روح سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ نہیں رہا لیکن جمعے کی نماز جمعہ جمعے کی نماز میں آپ کے پیچھے پڑتا تھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ جب پشاور آیا کریں کام سے ملاقات کے لیے آیا کریں مح اللہ پھر ایسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑی شخصیتیں اور خبروں پر و برکات ہوتے ہیں تو یہ پہلے بھی کیسے ہوتے ہیں بزرگا کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں بڑے فیوز و برکات آ رہے ہیں خیر ہم سے اٹھے وہاں سے آئے تو ہمارے ساتھ جو بزرگ تھے میں نے کہا کہ کیسے برکات وغیرہ تھے تو اس میں ولہ والا, والا میں تو نے تو انہوں نے کوئی تصرف کیا, کیا, کیا, کیا کہ میں نے محسوس کیا قبر, قبر دور ہوگئی کمپیوٹا کر بیٹھ گئے تھے کہ وہاں سے ایک ایسے گرمی حرارت کا اور سوز و کا ایک شول آیا مجھ پر گرا اس سے میرے پورے اندر کے حال کو بدلا بڑی حیرت اور ایک بار ہندوستان کا سفر تھا ہمارا اس میں ایک مزر برے سلیم چشنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جہاں پر تاج محل آگ رہا ہے اس علاقے میں ان کا مزار ہے فتح پور اس کا نام ہے ایسے خواجہ اجمری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جب ہم گئے تھے تو اس وقت ان کے جو چیلے چانٹے جو تھے وہ لوگوں کو سجدے کرا رہے تھے اور دعائیں کروا رہے تھے خواجہ میں یہ عطا کرے خواجہ میں یہ عطا کر تو وہ جلدی ہم وہاں سے آ گئے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر انورات نہیں ہیں حالانکہ بہت بڑی شخصیت یہاں پر کوئی انورات نہیں ہے پھر وہاں سے چلے گئے پیچھے ہوٹل میں پھر گئے وہاں پر دن کا وقت گزارنا تھا کھانا وہاں پر کھانا تھا ہمیں وہاں پر کیا کہ یہاں سے انورات ان کے محسوس ہو رہے ہیں کہ وہاں چونکہ بدتیں کر رہے تھے شرکیہ افعال کر رہے تھے ان کے جو کہ مجاور مجاور شرکیہ کام کر رہے تھے چرکیاں پال کر رہے تھے تو اس لیے وہاں پر انوراتے یہاں سے انوراتے خیر ہمارا تگر تالک था کا تھا اس کے بعد ہم جب سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزاق ہو گیا میں نے کہا مورانا صاحب سے کہا میں نے کہا یہ انورات میں آپ لوگ محسوس کرتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں کہ کیا ہوتے ہیں تو خبر پر ہم کھڑے ہوئے ہمارے دوست دعا دعا مانگی تو بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی دھیان کے بغیر کسی سوچ کے مجھ پر ایسی دقت اور رونے کی کیفیت آ اور مجھے ایسے معذوثہ جیسے خیال نے مجھے پکڑا ہوا ہے چھوڑتا ہی نہیں ساتھ ہی مارے جو تھے دعائے وغیرہ کر لی جانے لگے روانہ ہو گیا میں بیٹھا ہوا ہوں کہ آج میں اٹھتا ہی نہیں ہے <تصح> پھر میں اٹھا جی لیکن دل اٹھتے کو دل نہیں اور ہاتھ خیر میں یہ کر رہا تھا ہمارا موضوع نہیں بدلا ہوا کہ اس کا اس لیے کہتے ہیں کہ بیان سننے کا درشن بیٹھنے کا بیان سننے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی قلب کو ان انورات پر متوجہ کرے جو وہاں پر نازل ہو رہے ہیں کلبن وا سما وہ شہید صاحب اس کی کیا تفسیر ہے ڈاکٹر بخیا صاحب نے ان پڑھ آدمی والا سنا تھا لطف اٹھاتے اس سے یا تو آدمی کا قلب اتنا بنا ہوا ہے کلب کے لحاظ سے کامل ہے یہ متوجہ ہوتا ہے تو انورات کو آپ لوگوں کی زبان میں کیچ کرتا ہے لیتا ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو خوب کان لگائے دھیان اپنا جمائے وہاں اور زینی لحاظ سے باتمی لحاظ روحانی لحاظ سے حاضر ہو میں سن رہا ہوں پورا باتمی بداری کے ساتھ آدمی حاضر ہو فائدہ نمبر ایک جو مجلس کا ہے فائدہ نمبر ایک جو کلام کا ہے فائدہ نمبر ایک جو تقریر کا ہے وہ تو ملنا شروع ہوگا یہ فائدہ نمبر ایک ہے مانی کے سمجھنا فائدہ نمبر دو ہے الفاظ کا سننا فائدہ نمبر تین ہے اگر الفاظ سن ہو کوئی مانی نہ آ رہے ہو پچھتے اردو میں دن کی بات آدمی کر رہا ہو اسے الفاظ سننا ہو اس کو معنی کچھ مانا بھی نہ آ رہا ہو تو تب بھی اس پر جو ہمارات نازل ہوتے ہیں اس کا قلب یا فیوز برکات پا رہا ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے تو نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا جی طریقہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے دل لگا کر اور پورے طور پر متوجہ ہو کر متوجہات کو لینے کے لیے سے کل مستفید ہمارے یہاں نقطی خانکاہ ہے گاؤں میں وہ ہمارے تبلیغ ساتھی جاتے رہتے ہیں جماتے ہیں تو ہمارے جو بڑے عرض صاحب ہیں وہ بیان بھی ہی بیٹھتے ہیں کبھی ایک دفعہ ہمارے مدار صاحب اور اللہ سے ملنے کے لیے آئے تو ان سے ملنے کے بعد چار مہینے میں انہیں ملا ہے وہ کبھی بعض دھیان میں بیٹھتے ہیں تو ابھی والے ساتھیوں نے کھلا تھا کہ بعض ان پڑھ ساتھیوں کا بیان ہوتا ہے دیہاتی قسم کے آتے بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں ہمارے جب اہل علم کو آتے ہیں زوردار بیان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہوئے سمجھ آئے اس کو کہ اصل کام کیا ہے ایسے ہی مراکبوں میں لگا جاتا ہے تو اس میں نہیں بیٹھتا ہے پیر صاحب کا خاص سادن تھا اسے میں نے کہا اس نے کہا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ بعض بیان بڑا سادہ جاتی قسم کا آدمی کا بیان ہوتا ہے لیکن اس کے باطن میں کوئی اوجب نہیں ہوتا ہے وہ اپنے اسٹاح کے لیے اللہ کے رضا کے لیے اس خیال سے کہہ رہا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں پتا نہیں ٹھیک کہتا ہوں غلط کہتا ہوں ٹوٹا پھوٹا وہ آدمی کہتا ہے اس سے بڑا فیض ہوتا ہے اس کے بیان اس لیے میں بیٹھتا ہوں بیان میں فیض ہوتا ہے پھر بھی برکات ہوتے ہیں تو اس لیے میں بیٹھتا ہوں اور بعض بیان تقریب تو بڑی دن ہوتی ہے اور آ, آ, لیکن بوجہ کیول اس میں روشنی انورات نہیں ہوتے ہیں اگر اپنی جاتی مال نکال کہ کے میں سے محسوس ہو رہا ہے کہ پتھر برس رہے ہیں تو اس لیے میں نہیں بٹھتا ہوں بیٹھتا بوجھ انورات برسے پتھر برس کے محسوس ہوتے ہیں اس لیے میں نہیں بیٹھتا بڑی حیرت ہوئی تو معاملہ جو ہے وہ ظاہری الفاظ کا ظاہر ماشرہ اور شہر آدمیوں کی کاپیوں کا اور وہ کیا کہتے ہیں جچے تو الفاظ کا اور مقفا عبارتوں کا اور جوش و خروش اور جملوں کا نہیں ہوتا ہے وہ تو مسئلہ انوار و برکات کا ہوتا ہے رائو میں جب اجتماع ہوتا ہے تو ایک آدمی کو کہا کرتے ہیں تو کتاب پڑھ اور ایک آدمی کو کہتے ہیں بیان کا تعلیم میں سے ہوتا ہے نا کتاب پڑھنے کے لیے ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے دوسرا ہوتا ہے ایک دفعہ طلباء کے مجمع میں کتاب پڑھنے کا مجھ سے کہا گیا اب میں تو پرانے زمانے سے شروع زمانے کا ڈیبیٹر رہا ہوں اور عادت خراب ہوئی وہاں سے ڈبل کے میں جب وہاں آئے اس میں تو زمانے میں لوگ نہیں ہوتے تھے تو دنیا جہان کی تقریریں کرنی پڑی میں وہ کتاب پڑھنے کے تقریر شروع کر دی تو ایک بار مجھے اکابری ناظمی بیٹھ کر کہا کہ کہو کتاب پڑھے ہماری خراب عادت پھر پوری تقریب شروع کی ہوئی ہے پھر دوسری بات کر کے بعد پھر آدمی آئے پھر اس نے کہا کہ کتاب پڑھے کتاب پڑھنے میں شروع کی بیان کرنے کے لیے رسید اللہ اللہ لائیں گے اچھا خیر ہمیں سمجھ یہ کیا بات تھی ایک دفعہ خیر طلبا کا مجمع تھا تو اس میں ایک آدمی کو کتاب پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس نے آ کتاب پڑھنے کی جگہ باتیں کرنا شروع کر تو دو آدمی ایسے جن کو ہار کو کھلتا تھا بیٹھے ہوئے تھے میں کہا اس آدمی کے آنے سے تو دل پر بوجھ ہو گئی بہت بوجھ آ رہا ہے خیر مجھے کہ اس, کو اس کو بھیجا ہوا تھا کتاب پڑھنے کے لیے اس نے آ کر دیا تو بیان کرنا شروع کر دیے بیان کی اس کی اہلیت نہیں تھی خیر وہ باتیں کرتا رہا پھر اس نے کوئی کتاب پڑھ لی اتنے میں جن آدمی کو بیان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا ہندوستان کے پروفیسر خالق صاحب تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ آ گئے جب وہ آ گئے تو وہ ایک آدمی کا سبحان اللہ بالکل بہت دور ہو گیا امتسا خوشی اور فرق شروع ہو گئی میں کہہ چلے دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا اثرات بالکل پہلے حالات ظاہر ہو گئے ان کو کتاب پڑھنے کو کہا تھا کہ بجاتے خود اس کی روح ایسی سوچنے والی روحی تھی کہ اس کے سے نکلنے والا کلام آگے برکار کے ذریعہ بنے اگر تو کتاب پڑھتا تو کتاب میں الفاظ قرآن و عزیز کے تھے اور لکھنے کی تاثیر جو تھی وہ شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی تھی تو وہ آتی اس کے اثرات اس کا اپنا اثر بیچ میں اتنا نہ ہوتا اور جب یہ اپنے الفاظ کر کے اپنی فوج کو استعمال کر کے عبد الفاظ نکال کر بول رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی روح کا اثر آ رہا ہے روح اگر ظلماتی ہے اندھیرے والی ہے تو, تو اس کا اثر آئے گا مجمع پر تو عام آدمی معلومات والے تو سن کر معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں روحانیت والوں کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی سن دیو کیونکہ جو پہلے نمبر کا فائدہ ہے قلب پر نور کرانا وہ نہیں ہو رہا الفاظ پاس آ رہے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق اس کے مانا بھی سمجھ رہا ہے یہاں پیچھے نور آتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے طالق والے بندے اگر بڑا مجھے لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کی حیات میں لکھا ہوا ہے نسل سے لاہوری ان کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں جب جا کر بیٹھے تو انہوں نے اپنی باتیں مغروب کر دی اور مکمل خاموشی تاریخ ہو گئی دونوں افراد خاموش رہے رہے تھوڑی دیر میں آپ میں اجازت ہے جانا چاہتا ہوں کوئی بات نہیں کی کامل شخصیات تھے کہ قلوب سے قلوب کو استفادہ ہوگا گا دل سے دل پر روشنی اور اثرات کوئی کتنی سادہ مجلس کیوں نہ ہو سادہ ٹوٹی پھوٹی دن کی بات بیان ہو رہی ہے عام بات بیان ہو رہی ہے اور نماز میں جو ہے تو تیرہ فرائض کتنے فرائض ہیں جی تیرہ فرائض ہیں جی اور چوٹا جی اور ایک سنتے ہیں جی آدمی بول رہا ہے اب مجھے پوری یاد ہے مجھے اب مجھے نف کہہ رہتی ہوں کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں آتی ہیں نہیں بھائی جب یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں تیرہ فرائض ہیں نماز میں تیرہ فرائض ہیں جیسے پانچ جملے بولے پانچ جملے اس میں بقد پنور ناگرے اور سننے والے کو اس کو استفادہ ہوا ہے اس کو اس استفادے کے لیے سر کرے آدمی الفاظ معنی بہت مبارک ہیں اگر آدمی باتیں آدمی کو ہو فائدہ ہو رہا ہے ہاں بار بار سن رہا ہو بار بار سن رہا ہو فائدہ, فائدہ ہو رہا ہے باتیں میں فائدہ ہو رہا ہے اس لیے مجارت کے آداب میں کہتے ہیں کہ آدمی تعلیم کا مطلب تعلیم کا مقصد تاثر ہے کل پر تاثر ہے آدمی کے کل پر اس کا تاثر ہے تعلیم آیا تو زیادہ تم ایمان ہو جب ان پر پڑی آدمی آئے تھے تو ہوتا ہے زیادہ ان کا ایمان تو اس کا ایک تاثر آتا ہے قلب پر ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے شرائط ہوئی ہے کہ نمن قانون القلبن او ہلکا سما محا شہید کلبن کے بعد او آیت میں نمن قانون رقلبن او الکا سما محا شہید یہ یعنی اس طریقے سے اس کو کرے تو لہذا آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھے ہمارے بلحا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی کامک شخصیت کبھی کبھی جماعتیں آتی تو ان کو ہم لے کر آتے تھے جماعتوں کی نصفت کے لیے اور دو گانوں کے جو بیٹھتے تھے ان پڑھ کے بیان میں آ کرتا کیسے بیٹھو لطیسوں نے میں سنایا نے کہا کہ میں لے کر گیا جماعت اکوڑا کھٹ ہمارے کافظ منوجا صاحب ہیں جو ام اسلامیات ہیں اور بڑے حافظ بھی ہیں اسلامیات ہیں پاؤ کی گاؤں کے بڑے قابل آدمی بھی ہیں کیا جان صاحب کو یاد ہوں گے جی صاحب نے دیکھا ہوگا آفز اب صاحب آفظ ابراللہ صاحب کے حافظ اب اللہ صاحب کا بیان توڑ کے بارے مشہور تک اس کے ایک دفعہ کھڑا کر دو نا بیان کے لیے پھر بٹھانا مشکل ہوتا ہے صاحب, صاحب رحمۃ اللہ بیان میں آئے گئے جماعت کے رسول کے لیے جیان سننے کے لیے آئے ہوئے تھے از اول تاخیر میں آخر بیٹھ رہے تھوڑا کو ہے بابا صاحب ختم کریں تاکہ حضرت اللہ سب جائے پارتی اور بٹھایا ہوا ہے لیکن تو آخر بیٹھے پھر دعا ہوئی سر تشریف لیں گے <ساعد> تو لہذا لہذا بش یہ باقاعدہ یہ ساتھیوں کو سکھانا ہوتا ہے اس کو کہ مراقبہ کرنا مراقبہ بھی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے مراقبہ دھیان لگانے کو کہتے ہیں جب آپ دھیان لگائے ہوئے ہیں کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے فرماتر من کر مل ہو رہا ہے اور ساتھی پڑھا رہے اس بات کو کہہ رہا ہے اس سے مجھ پر آ رہی ہے تو اس کا استفادہ آدمی کا پوری سے برکار شروع ہو جاتے ہیں پھر مانی الفاظ سن رہا ہو مانی سمجھ رہا ہو اللہ تعالی عمل کی توفیق دے رہا ہو کہ یہ فرح نور لا نور اور بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ایک اس بات کی مشق کیا کریں کہ مجاللہ صاحب جو انوارات کا نزول ہے اس سے استفادے کی نیت کیا کریں نوزی تعالیٰ آدمی کچھ افسر مشق کر لے تو آدمی فائدے کا آنا نہ آنا باقاعدہ محسوس کرنا شروع کر لیتے ہیں اثرات کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں ظلمت کے نور کے فائدے کے نقصان کے اثرات باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں تو مضمون کیا شروع کیا تھا یہی مضمون تھا تاثر والا ہی تھا بانے بازی مالی ماضی پر بات ہو گئی اور جو خوبصورت برکات کے لہر حصول کا ہے وہ بات ہو گئی اور زار کی تو بڑی مشق ہوتی ہے اور ان کا زیادہ بولنے کا ذرا زیادہ, زیادہ کام نہیں ہے توجہ کا ہی کام ہوتا ہے توجہ کا کام ہوتا ہے تو لہذا وہ توجہ لیتا ہے مریض توجہ دیتا ہے اورجہ بغیر بولے توجہ دینے کے بعد محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ یہ باتیں اندر پہلے نہیں سیاب ہو گئی تو بشک بشک بشکوج توجہ برکات کا میرا داخل ہو گئی ہمارا جس چیز آسان ہے اس کا فیض لسانی ہے لیکن ظہر یہ فیض لسانی ہے اور آسانی کہتے ہیں کہ لسانی فیض یہ سب سے اقلا بلسنت سب سے یہ ہے کیونکہ ہم بیال مسلاسان بھی اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کی باتوں کو زبانی بول کر اور وہی کو زبانی بول کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور چونکہ کلب ان کے نورانی ہوتے ہیں اور روشنی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے تعلق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لہذا ان کی صرف باتیں نہیں ہوتی ہیں باتوں کے پیچھے پوری ایک لہر پھر برکات کی آ رہی ہوتی ہے جو قلب پر آ رہی ہوتی ہے اور اس سے آدمی کو استفادہ اور فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو سلوک نبوت سلوک نبوت کہتے رہے گا نا تو, تو سلوک نبوت کا ایک شعبہ ہے سیز نسانی زبان سے دین کی بات کو بولنا اور نورانیت کو اگر فکی مسائل کو بول رہا ہو تو سے بھی آدمی کو فیض ہوتا ہے नहीं? اور نورانی نہیں ہے تو بہت گہرے مضامین معرفت کے بہت رہا ہو کل پد میری آتا ہے جو معلوم مضامین معلوماتی لحاظ ہے بہت گہرے ضرور ہوتے ہیں سننے والے آدمی کو بڑا دکھائے گا آشاش آش کر لے گا اس اردو میں کہتے ہیں آشاش کر لے گا کیا تھا میں پہنچتا ہوں نہیں نہیں نہیں اندر آدمی کی اس بات میں بہت خوش ہو جائے جس پر زبان سے واہ واہ نکلتی ہے اور اندر ہے کرنے لگتا تو آدمی محسوس کرنے لگتا ہے یہ باقی اسلوکی کا قلب بنا ہوا ہو اور اس کے خلاف نیت حاصل ہو اور جبکہ کہ مسائل پڑھا رہا ہو تو اس کے پڑھانے کے ساتھ باقاعدہ نو رات کل پر ہیں درخت حدیث کا, کا درد دے رہا ہو قرآر پاک کا درد دے رہا ہو فلو نبوت اسی کو کہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے بہت آسانی ہے روزانہ کے درس و تدریس میں روزانہ کے معلومات دیں اللہ کی, دی... اللہ کی رضا کی نیت کریں اللہ کے دھیان کا دیان مراقبہ کریں اور اس حال میں پڑھائیں کل پر بھی انوارات کا ضرور اور سننے والا پر بھی انورات کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لیا ہو کلپ کے بنانے کا کل کی صفائی کا کل کی الگات الگ کے دوستوں نے کوئی بات پوچھیں نہیں جی. جو وظائف اور ترتیبیں ہیں ان پر قمل کرنے سے ہی یا میں چیز پکی ہوتی ہے آج یہ مجالس سے جاتا ہے تو اگر شیخ مولانا صاحب نے اکابر کے سلوک سامنے لکھا ہے نسبت کی تین قسمیں نکاسی اصلاحی اور اتحادی چار لکھیے کہ تین لکھیے الکائی الکائی نکاسی اصلاحی الکائی پہلے الکائی الکائی اصلاحی اور اتحادی تو نکاسی میں لکھا ہے انہوں نے کہ آدمی جب بیٹھتا ہے کابین کے پاس تو ان سے جو قلب پر اکثر آتا ہے تو اس سے قلب پر ایک نور آ جاتا ہے اخذ کی شکل میں سر جاتا ہے لیکن یہ پکا نہیں ہوتا ہے ایک جگہ چھوٹنے کے بعد ہر جانے کے بعد زائل ہو جاتا ہے ایک دفعہ دو طلبات ہیں بی ایس سی کے تین طلبات ہیں وہ یہاں پر داخل ہوئے تو, تو لگ کا بہت کام کرنے والے تھے ایک کو میں نے اپنے پاس رکھا ایک کو اضرت مولانسر کی خدمت پر رکھ لیا اور ایک جو ہے تو وہ صدق خوانین میں ستا وہ تھا تو یہ میرے پاس جو رہتے تھے چند دن بیٹھا تو اس کو اس کو پر نسبت نکاسی کا فرار گیا اس کو بڑا نماز میں ہر چیز میں بڑا اس کا دل لگتا تھا اس کو خود ہی محسوس ہونے لگا کہ میری ترقی ہو گئی ہے تو میں نے اس, اس کا حال لگا تو مجھے اندازہ ہو کہ نکاسی ہے پکڑ نہیں کچھا ہے کچا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے آیا ہوا ہے ہر جگ آیا ہوا ہے پکا کرنے کی ضرورت ہے رہے گا, تو پکا ہو جائے گا نہیں تو زائل کا خطرہ ہے چلو جلدی یہاں سے چھوڑ کر کراچی چلا گیا وہاں جانے کے بعد نکاسی تھا اثر زائل ہو گیا اور پھر اوپر پرانے حال پر چلا گیا کے کام سے بھی رہ گیا پھر پرانے حال پر چلا گیا شیئر رکھے نکاسی جیسے تندور کے پاس گرم ہو گیا آدمی اور اس کو نارا لگے گا کہ تو اب تو سردی ہی نہیں لگی اب لادہ ہوا اس سے گھنٹہ گزرا تو پھر سردی ٹھنڈ اور بدن جو ہے تو کپ کپ آ رہا تو یہ نکاسی تھا اسلائی کا مثال دی کیسے ہے جیسے کسی آدمی کو شراب جلا کر دے دیا شیخ نے اب اس جی الکائی الکائی کا شراب جلا کر دے دیا اور اب ذمہ ہے کہ اس کو اس میں تیل وقت وقت ڈالتا رہے اور ہوا کے جھونکوں سے اس کو محفوظ رکھے تو چلا گڑتا رہے گا اس کو روشنی بہتر رہے گا یہ جو الکائی ہے اسلائی جو ہے تو کسی نہر وغیرہ سے اس کے کھیت کے لیے ہے کہ اس کو نالی مل گئی یا وہ نالی مل گئی اس کا پانی اس کو آتا ہے لیکن اس کو ہر وقت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ نالی بند نہ ہو جائے اس میں کوڑا کچرا نہ آ جائے زیادہ مٹی نہ آ جائے تو یہ جو ہے تو ہو گئی اسلائی ہو گئی اور اتیادی جو ہے جس وقت آدمی پورا رنگ میں رنگتا ہے اتیادی کی مثال تو ایسے ہے کہ اگر اس میں کڑاکڑ پہاڑ بھی گر جائے زلزل آ جائے کڑاکڑ پہاڑ اس میں گر جائے تب بھی بند نہیں ہوتا ہے کیونکہ سیالو دریا ہے تو اس میں اگر شیخ نے لکھا کہ یہ جو ہے اتحادی, نسبت اتیادی کو پھر یہ آدمی کیا ہو گئی چراغ والے آواز نہیں بچایا بج جائے گا تیل نہیں ڈالا بج جائے گا اور جس کے خیت کے لیے نالی آ رہی ہے صاف کرنا ہے اس کا دھیان رکھنا ہیں ہر وقت کبھی بند ہوگی پانی بند ہو جائے گا اس چلو لکھا ہے کہ آج کل نسبت الکائی پر بزرگ خلافت دے دیتے ہیں کیوںکہ احتجاج کا دور ہے اتنا بھی کوئی حاصل نہیں کر رہا ورنہ پہلے زمانے میں نسبت اتحادی کے بغیر اجازت نہیں دی جاتی تھی ہال پکا ہوتا ہے کچا ہوتا ہے حال پہلے پھر پکا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتے اور اس کے بعد جو ہے تو اور ایک بات یہ ہے کہ میں جگہ جگہ چلتے پھرتے ہوئے ایک بات جو سامنے آتی گئی اس سے جو خواب بھی ہوا ہمارے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ہمارے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے ساتھ ہی ان سے بیان کرنے کے کہا کہ کوئی مسائل بیان کریں تھوڑا تھوڑا کہ لوگوں کو فائدہ ہو نماز مسجد بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ فرض رہ گیا تو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے اور واجب رہ گیا کل تو ہوتی جسوا کرنے سے نماز درست ہوتی ہے اور سنت رہ گیا تو پھر انہوں نے کہا پرواہ نہیں ہے پھر نماز بنانی نہیں پڑتی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جگہ کہنا چاہیے تھا کہ جو ہم جن درگوں کے پاس بیٹھے اٹھے ان سامنے سنا کہ نماز نامکمل لے گی نامکمل چلی گئی اور فرض کا تو علاج رکھا ہوا تھا کہ وہ نہ ہو تو دوبارہ اس کو کیا جائے واجب کا علاج رکھا تھا کہ اگر وہ ترک ہو جائے تو اس کے لیے سوار کیا جائے اور سنت اگر رہ گئی تو اس کا تو جو نامکمل ہوئی نماز کا تو زالے کی سنت ہی نہیں اور وہ دوبارہ دوہرانے کا کہا ہوئے نہیں ہے تو مرضی آپ اس وجہ سے سوچ لیں گے کہیں پرواہ نہیں ہے رہے خیر یا پھر اس وجہ سے سوچ لیں گے اتنی ناراضگی ہوئی کہاں کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا چلو آپ اس کو ایسے ہی سوچتے صاحب شاگرد کو کہتے ہیں آپ نے لکھ لیا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص نہیں لکھا دیتے ہیں بگاڑ ٹالنی جو کہتے ہیں بس چلو ہم نے میں نے بھی تمہارے ساتھ جو کرنا ہے پھر وہ میں وہی کروں گا جی انوالو میں فیل ہو گئے پاس ہو گئے چلو رکھتے ہو ٹھیک ہے مرضی آس آدمی کا فرض واجب سنت بقیدہ درست نہ ہو اس پر تعلق کے مالا نہیں کھلتا ہے حج پر حج کرتا ہو ساری رات جو ہے تو وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر حجر پڑتا چیک ٹانگ پر کھڑے ہو تو پڑنا کوئی بادت نہیں ہے اتنا تکلیف اب کو کو کر سارا دن روزہ رکھتا ہو فرل جب سنتے مکیزہ جب تک درست نہ ہو آدمی کی فائل آگے نہیں چلتی نو رکھی ہوتی جو کام کر رہا ہے جو بادل کر سواد اس کو ہو رہا ہے ازر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا عمل کے اضر کو اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرماتا ہے اور میں یہاں امر نسکالا ضرورت ہی نہیں ہو رہا نسکال کے برابر بھی ایک درے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو آدمی وہاں پر دیکھ لے گا اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوگا اس کی سامنے لائی جائے گی اس کے بعد نام لکھی جائے گی اس کو دکھائی جائے گی لیکن اللہ تمہارا اللہ کا تعلق ہو دوستی کا تعلق ہو ولایت کا تعلق ہو وہ تو دین کی تین باتیں ہیں اس کے بغیر ان کے درست بغیر نہیں ہوتا فرض بھاجے پر سنتے موقع دا. پھر آگے جائے تو پھر موافق میں کوشش جتنی آپ کرتے ہیں کریں وہ جتنی کرے اتنا قرب ہے جتنی کرے اتنی ترقی ہے جتنے کرے اپنا اللہ تعالیٰ کے کچھ بھی کون ہے اور کہتے ہیں کہ جب آدمی گنا کرتے ہوئے اس کے اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس پر بھی ایک درجے کے اللہ کا فضل ہے اور گنا کرتے ہوئے آدمی کو لٹ رہا کہ شکر ہے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں تو اس تو بھائی کی طرف جا رہا کہ طرح مولوی ہو مولوی ہو اور دین کے عمل بھی نہ کر رہا ہو اور عمل کی تعویلی بھی کر رہا ہو یعنی قرآن عزیز سے دلائل لا کر اپنی کوتا ہی غلطی کو دور ثابت کر رہا ہوں یہاں تک اگر ایک مستحب کی تنقید کرتے ہوئے اس کے خلاف یہ کر رہا ہو تو یہ آدمی زندگیت کی طرف جا رہا ہے اس پاک زندکیت کا دروازہ کھل رہا ہے جو اپنے علم کو اپنے ضلع لکھو معاشر گناہ فضولیات اللہ یعنی اور جن کے امال میں آزادی پیدا کرنا اور ترک کرنا اس کے لیے ثابت کر رہا ہے ہمارے ساتھ نے آرٹیکل بھیجا مضمون بھیجا دیکھا اپنے آزادی سالے میں شائع کرنے سے تو اس میں لکھا تھا کہ ٹائی جو ہے یہ مذہبی شعر نہیں ہے اس کا استعمال خیر ہے ہمارے سالے کو کیا پڑھیے کہ آپ تائی کے ٹائی کے مضمون کو شائع کریں کیا میں یورپ کی ٹائیوں کے اشتہار کے لیے جہاں بیٹھا ہوا ہوں کیا سالے میں اس کا اشتہار دوں اور فراہمی طور پر مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر آ گیا کہ جو کسی ایسے میگم ایسے حال میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں اس کے گلے میں رسی ڈالنے کا کہہ رہے ہیں تو اس آدمی تلا بھی بتائے گا پھر میرا خیال تھا کہ میں آپ حضرات سے پوچھوں گا کہ من شبہ دو قومن اس کو سکھایا کرنے سے پہلے کہ منت شبہ دو قومن تو بس دی شاعر جیسے کہ صلیب لٹکاتا ہے عیسائی آدھو جن کا لٹکاتا ہے یاد ہے تو وہ جو چوٹی رکھتا ہے ہندو جوگی یاد گلے میں زنار ڈالتا ہے جو ملد علامت ہوتی ہے ایک یہ اور ایک مطلب ملد علامت ہوتی ہے یہ قوم اشار ہے مثلا وہ اس طرح گلے بازاس پہنتے ہیں ہم اس طرح کا پہنتے ہیں وہ گلے میں اسی باندھتے ہیں ہم نہیں باندھتے ہیں تو کیا خیال ہے چاہتے ہو تشبہ دکان نہیں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے مرض بھی کم ہے لیکن تشبہ نہیں بھی آتی ہے, بھی ہے. بھی بھی آتی آتی نیتا. اور نیت کرتا ہو آ بیگ تو مجبوری کے تحت ہے نا وہ تو بےچارا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے اس کو اپنے مجبوری سے کر رہا ہے دوسرا آدمی لطفت وہ کر رہا ہے یہ جو تشبو میں لیا. تشبو اور مشابے کے اس میں <تشبو> <پھر آتا> <تشبو> <تشبو> आشا, <تشبو> فرق ہے پکڑ میں اچھا اچھا کیوں ان کو جواب دینا ہے جواب دینا ہے یا وہ تو شاید کرتے ہی اس کو مضمون کو لکھ اسی اسی پرنیچر نوٹ لکھوں گا اور یا پھر جو ہے تو ان کو جواب دیں گے کہ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا ان کو ہاں جی وہ تو مناسب نہیں ہے لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ ہونا چاہیے آئندہ کے لیے وہ جو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اس کو چھوڑیں اس کا تو اس پر تو ان شاء اللہ سارے میلٹیکل ہمارا آ جائے گا ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سفیر صاحب کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو اس کی مجلسوں کو سن کر شکو کو شہاتے ہوئے ہیں دین کے بارے میں تو ایک اس سے تحقیق کی ہے اس کے میں نے آرٹیکل لکھوایا ہے ایک پر خدا زیادہ فطر ہے ایک اس سے میں نے کروایا ہے کہ جتنے اس کے دوست ہیں لڑے, ڈاکٹر لڑکی ڈاکٹر ہیں طلباء طالبات جو اس پروگرام کو سنتے ہیں یہ ان کا سروے کر کے مجھے رپورٹ تھے تو اس نے سروے کر کے رپورٹ یہ دی ہے کہ جتنے پروگرام میں بیٹھنے والے ہیں وہ سوال جواب تھے تو ان کو آتے ہیں لیکن عمل نہ ڈالتے تو اس کے سروے یہ اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی سننے والے ہیں وہ, سن، وہ ایک بات و باعث کی حد تک سن لیتے ہیں اس کے عمل کے جگہ پیدا ہو یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو آدمی کو نور دے اس کے عمل کی توحفیہ اللہ کا تعلق بڑھے اب یہ جو دلائل یہ کرتے ہیں نا مولانا مزلہ فرمایا کہ پائے سے پائے چوبی شخص سخت سخت بے تنظیم ہوتے کہ جو یہ مناظرے والے ہوتے ہیں مناظرے باز اور دلائل دینے والے ان کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر بڑا بےت بڑا ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ کسی ایسے موقع کے لیے ہے کہ جہاں وہ اس کی ضرورت پڑ وہاں کرنا تو اچھا ہے کسی آدمی کے نیت درست ہو صاحب لیکن جس وقت جو بولتا ہے جب اس کے قلب میں یقین کی وہ قوت نہ ہو جو ہونی چاہیے اور میں دلائل دے رہا ہوں تو یہ خود بھی خڑ جاتا ہے اس کی سننے والے بار بھی خڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سبیر صاحب کہہ رہا تھا کہ دعائیوں سے تو اس کا علاج نہیں ہوا تو اور اس لڑکی نے خود ہی بتا دیا کہ جب میں تارک جنی صاحب کا بیان سنتی ہوں تو میرے یہ تکلیف ذائل ہو جاتی ہے اور جب اس کے سنتی ہوں تو پھر تکلیف ہو جاتی ہے تو میں نے کہا تو, تو آپ نے خود اپنے علاج تجویز کر لیا خود بھی آپ سمجھ گئی آپ نے خود اپنے علاج تجویز کر لیا لہذا آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو سننا شروع کریں تو آپ کو جو اندر میں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں جی اضطراب اضطراب اور کنفیوژن آپ کو شروع ہوئی ہے وہ دائل ہو جائے ٹھیک ہے نا رضان ہو رہی ہے ساتھی اردو بھی کریں